بھی ہدایت آئی تو وہ لوگ یہ کہنے لگے یعنی پہلی امتیں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کہ وہ جب بھی کوئی انسان ان کی طرف آتا تھا رسول بن کر تو وہ کہتے تھے کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا انسان آ کے ہمیں ہدایت پہنچائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے لیکن کیونکہ یہاں پر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی آئے گا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا کیونکہ ان کے ساتھ بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بشری تقاضے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھیں بچے تھے سب کچھ تھا تو ایک عام انسان کے بھی جیسے یہ تقاضے ہوتے ہیں اور دوسرے بشی تقاضے جیسے کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو یہ تمام تقاضے جیسے ایک انسان کو ضرورت ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہ تقاضے موجود تھے اور یہ, یہی چیز بہترین نمونہ بن سکتی ہے کہ جو ہوں تو انسان ہی ان کے ساتھ بھی انہی تقاض, وہ تقاضے پائے جائیں لیکن وہ ایک بہترین زندگی گزار کے جائیں تو باقی انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہیں کہ وہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں تو اس وجہ سے کہ اگر فرشتے زمین میں ہوتے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم فرشتے ہی بھیج دیتے زمین کے اندر انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے ایک انسان ہی کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اللہ تعالی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہدایت کس کو ملا کرتی ہے جس جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے اور جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے بس سبب ان کے گناہوں کے جن کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں کوئی اور مددگار نہیں مل سکتا اور پھر ان کے ساتھ قیامت کے دن جو مشرقین تھے جو کافر تھے ان کے ساتھ قیامت کے اندر کیا ہوگا منہ کے بل ان کو اکٹھا کیا جائے گا منہ کے بل وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے اس ان کا جہنم ہوگا ٹھیک ہے اور جہنم کی آگ یہ نہیں ہے کہ وہ کم ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ کم اگر دھیمی ہونے بھی لگے تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آگ کیونکہ آگ ہوتی ہے لگی رہتی ہے لگی رہتی ہے ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جہنم کی آگ میں ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم بڑھاتے ہی جائیں گے بڑھاتے ہی رہیں گے Yes. کیوں ان کی؟ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور ایک ہی وہ بات کیا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے ہڈیاں ہڈیاں رہ جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر ہم زندہ ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ چورا چورا ہڈیاں ہڈیاں بالکل ہوگی پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ چیز مشکل لگتی ہے کہ بھائی ایک چورا چورا اگر ہو جائے اس کو بنانا تو تم اپنے ارد کے ذرا غور تو کرو آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو جو اللہ آسمانوں کو بنا سکتا ہے زمین کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل میں آپ کو یہ چیز پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اسٹرانی کی وہ پڑھے اسٹرانی کو تو کائنات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہم سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو گیلیکسیز ہوتی ہیں کہکشائیں جیسے کہ ہماری کہکشاں ملکی وے اس کو کہتے ہیں ملکی وے ہماری کہکشاں کا نام جس میں کروڑوں ستارے موجود ہوں گے کروڑوں ستارے ملکی وے ہماری وہ ہمارے جو سب سے قریب کہکشائیں اس کو کہتے ہیں اینڈرومیڈا اینڈرومیڈا گلیکسی اینڈرومیڈا گیلیکسی ٹھیک ہے ہمیں اس کے ستارے نظر نہیں آتے اس میں کہکشائیں کیا ہیں اور کئی کہکشائیں تو اتنی دور ہیں کہ وہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس میں کتنے ستارے کیا کچھ ہے ہاں اینڈرومیڈا ٹھیک ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی جس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی اور جو سب سے قریب ترین کہکشاں ہیں اس کو کہتے ہیں اینڈرومیڈا گلیکسی جو اس کا ہماری گیلیکسی کے قریب ترین ہے ہماری کہکشاں کے اور نظام شمسی کا تو آپ کو پہلے ہی ہے نظام شمسی جو ہم کہتے ہیں یہ تو نظام شمسی ایک سو ایک سورج ایک ستارہ ہے جس کے گرد یہ نو سیارے گھوم رہے ہیں نو سیارے گھوم رہے ہیں جو بھی تک معلوم ہوئے کوئی کہتے ہیں نو ہیں کوئی کہتے ہیں آٹھ ہیں پلوٹو کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا پھر بھی ابھی بھی بعض وہ کہتے ہیں یہ سیارہ ہی ہے بعض کہتے ہیں سیارہ نہیں ہے سیارچہ ہے سیارہ نہیں ہے تو یہ ایک سورج تو ایک صرف ایک ستارہ ہے اس کہکشاں کا اس کے علاوہ جو اتنے ستارے ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے نظام ہیں ہماری کہکشاں کے اندر ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی پہنچنے میں ہمیں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ہماری کہکشاں کے اندر صرف ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کے اعتبار سے جو زمین وہ روشنی ڈسٹینس کور کرتی ہے اپنا ایک لاکھ چھیاسی ہزار تھری انٹو ٹین پر ایٹ میٹر پر سیکنڈ تو اس کے اعتبار سے زمین صرف اگر دیکھا جائے تو ایک سیکنڈ میں اگر جو روشنی ہوتی ہے وہ زمین کے سات چکر لگا سکتی ہے سات چکر تو اب خود سوچیں کہ لاکھوں سال لاکھوں سال کے بعد وہ روشنی ہمیں پہنچ رہی ہے ستاروں کی ہماری کہکشاں کی, کی ہماری کہکشاں کی, کی تو جو کہکشائیں دور ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں اور جو اللہ تعالی نے کہا نا کہ جی جس طرح وہ آتا بھی ہے کہ اب ایک, ایک دیکھیں, سنی بھی ہوگی بلیک ہولز بلیک ہولز وہ سارے زمینوں آسمان کو بلیک ہولز کے اندر اتنی وہ چیز ہے کہ زمینوں اور آسمان کو ایک ہی وقت میں ایک ہی نوالے میں سب کا سب کھا جائیں بلیک ہولز جو ہے اس گریویٹیشنل پل جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے گریوٹی لائٹ ایون کہ لائٹ اس کے اندر جا کے وہ نہیں ہو سکتی کچھ بھی نظر نہ آئے تو ایسی ایسی چیزیں ٹھیک ہے نا ہم تو وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی چراغاہوں میں ایسے ایسے چیزیں موجود ہیں زمین و آسمان وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے ہم سوچ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ذرا غور تو کرو تم ذرا غور کرو آسمانوں کی طرف ذرا زمین کی طرف غور کرو تم ذرا دیکھ لو اب انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے پڑھنا چاہتا ہے نا سائنس میں اس لیے کہتا ہوں سائنس پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کو کہ انسان کی نظر جو ہے نا وہ واقعی پتا چلتا ہے انسان کو اپنا چھوٹا ہونا پتا چلتا ہے کہ ہم واقعی کتنے چھوٹے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساتھ ہدایت بھی ساتھ ہو ورنہ کتنے ہی یہ کافر لوگ ہیں ان کو ہدایت مل جانی چاہیے تھی ان کو ہدایت مل جانی چاہیے تھی لیکن وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ غور ہی نہیں کرتے ایک آدمی پڑھے سائنس کو لیکن اس کو دیکھتا جائے کہ واقعی انسان کے اندر اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیے گا اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک جہان بنایا ہے جسم کے اندر ایک جہان بنایا ہے کیا کچھ کس طریقے سے ساری کے سارے خون کی پمپنگ ہو رہی ہے چل رہا ہے سسٹم چل رہا ہے ہم اس کو کر نہیں سکتے ٹھیک تو یہ اب یہ اس لیے جو اللہ تعالیٰ اتنے کائنات اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے سب کچھ وہ کر سکتا ہے اور نظام ایسے چل رہے ہیں زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد ٹھیک ہے 365 دن اور 6 گھنٹے 365 دن اور 6 گھنٹے میں ایک چکر لگا رہی ہے زمین سورج کے گرد ٹھیک ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے 365 دن اور 6 گھنٹے 365 دن اور 6 گھنٹے اس لیے چار سالوں بعد لیپ کا سال آتا ہے لیپ کا سال تیئس گھنٹے اور چھپن اس طرح جو وہ ہوتی ہے تقریباً چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے اپنے گرد چکر لگاتی ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے ہی چکر لگاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ چوبیس گھنٹے سے چھوٹا ہو جائے کم زیادہ ہو جائے بڑا ہو جائے لیکن وہ اس نظام پھر تیئیس ڈگری کی تیئیس اشاریہ پانچ ڈگری کی اوپر یہ تھوڑی سی ٹلٹیڈ ہے جو موسم آتے ہیں سردی آ گئی گرمی آ گئی بہار آ گئی خزاں آ گئی یہ ٹلٹڈ ہے زمین اصل میں تھوڑی سی اگر اللہ زمین کو بالکل سیدھا رکھتے تو صرف اور صرف پوری دنیا کے اوپر دو قسم کے موسم ہوتے دو قسم کے موسم ہوتے لیکن اللہ تعالی پوری دنیا کے اندر نظام کو بدل رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے اب ہمارے لیے سردیاں چل رہی ہیں تو آسٹریلیا وغیرہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں گرمیاں چل رہی ہیں پھر جب ہماری گرمیاں آ جائیں گی تو ان لوگوں کی جو ہیں وہ سردیاں آ جائیں گی ایک طرف باہر چل رہی ہے دوسری طرف چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ کائنات کیسی اللہ نے بنائی ہے یہ تو میں صرف آپ کو ایک جو اسٹرانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں باقی اگر سائنسز کے اندر جاتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میڈیکل سائنسز کے حوالے سے ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے انسان کی دیکھیں کیا حالت ہو جاتی ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے راڈس ڈالے جاتے ہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے کہ جی چلنے کے لیے اس لیے جو ہے بس ایک اس کو غور کیا کریں ارد کے ساری چیزوں پہ بندہ غور کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش میں غور نہیں کیا کہ جو اللہ ان کو بنا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے نا اور پھر بھی یہ ظالم لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیے آپ ذرا آ جائیں جی آیت نمبر چورانوے اس میں ایک لفظ آئے گا باثا باثا کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے بھیجنا ٹھیک ہے نا بھیجنے کے معنی ہوتے ہیں وما منع الناس ان وما منع الناس ان اس اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آ گیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کسی بات نے اللہ اللہ ان کہ وہ کہتے تھے ابا صحر بشر رسولہ کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اسی بات کے اوپر ہدایت آ سب کچھ ہو گیا بس اسی بات کے اوپر کہ کیا ایک بشر رسول بن کر آ گیا ٹھیک ہے اب آج کل بھی لوگ اس لیے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشر تھے کہ نہیں تھے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بشر ہیں بشر ہیں لیکن کامل ترین بشر تھے کامل ترین بشر تھے اب جو لوگ اس کو ثابت کرنے کی کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین بشر ہیں کامل ترین ان کا کمال ہے ان کا کمال, کمال ہے کہ انسان ہوں انسان کے ساتھ تقاضے بھی ہوں انسانیت کے تقاضے بھی ہوں اور پھر بھی انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کر صحیح زندگی ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر جائے تو یہ تو کمال کی بات ہے فرشتے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہوا ہے فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے تو بھائی ان کے اندر تو وہ تقاضے موجود ہی نہیں ہیں ان میں تو وہ تقاضے ہی نہیں موجود تو فرشتے کا گنا نہ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں لیکن ایک بشر ہو اور کامل ترین بشر ہو تو اس میں عزت زیادہ ہے کہ آپ کہہ دو لوکان کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی متمئن یمشونا متمعینا کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے عَلَيْهِم مِّنَ مَلَكًا رَسُولًا تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم بھی فرشتے کو ہی بھیج دیتے لیکن زمین میں کیونکہ انسان چلتے پھرتے ہیں اس لیے ہم نے بھی انسان کو بھیجا ہے اور قل آپ کہہ دو گفا بہیدم بئی نقم اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے ان کا نی ابادی بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے آیت نمبر اور جسے اللہ ہدایت دے وہی وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے اور جن ومن اور یوز لوگوں کو جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے فلن تجم اولیا مندونی ہی تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے اس کے اللہ کے علاقے علاقے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا شروح یو ملک اللہ وجوہ ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے کس طرح اکٹھا کریں گے بکم و, و سم کہ وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے ام مطلب ہے کہ اس حال میں ام ین مطلب ہے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے بکمن بکمن کے مطلب ہے گونگے ہوں گے وہ سما مطلب ہے کہ بہرے ہوں گے ماں وم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا کل کل خبت جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی یعنی آگ جب بھی دھیمی دھی دھی دھی دھی ہونے لگے گی ضد نہ ہوں ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے ضد ہم, ہم بھڑکا دیں گے اس کو یعنی زد ہم زیادہ کر دیں گے سئیرہ یعنی اس کی آگ کو اس کو بھڑکانے کو جزا اہم یہ ان کی سزا ہے یہ ان کی سزا ہے ظالی کا یہ ان کی جزا ہے یا سزا ہے نا خبت کا مطلب ہاں مطلب دھیما ہونا جو ہے جب بھی آگ ہے کہ وہ ہلکی ہوگی جس وقت ہلکی ہونے لگے گی ذر نہ تو ہم اس کو بڑھا دیں گے سائر تو ایسے بھی جہن آگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا یعنی بھڑکانے کے اس میں ضالی یہ ان کی سزا ہے بے ان نہ فارو بیاتنا بھی ان ہوں کف رو کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اللہ کہتے ہیں دیکھو میں ایسے نہیں سزا دے رہا ان کو بار سبب بتایا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا سزا اس لیے ملے گی کوئی یہ بندہ یہ نہ کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں ڈال دیں گے اللہ اس لیے جہنم میں ڈالیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور کیا کہتے تھے وکول اور یہ کہا تھا ایزا کن و رفاتن کو ایز لو ازا کن اظاموں کیا جب ہم ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے اظام کہتے ہیں ہڈی کو ہڈیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ رفاتا چورا چورا ہو جائیں گے ان نہ لمب افونا جدید تو کیا پھر بھی ہم نیسر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ان لمہ بوسون کہ کی کیا ہمیں اٹھایا جائے گا خلکن جدید نئے طریقے پر پیدا کر کے دوبارہ ہمیں کیسے کیا جائے گا ہڈیاں بن چکے چورا چورا ہو چکے پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے ایسی باتیں تو اللہ کہتے ہیں بھلا کیا انہیں اتنی سی بھی سوجی او یارو کیا یہ نہیں دیکھتے الزیح ان کہ اللہ کون ہے اللہ جی خالا کا کہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ کیا ہے ان وہ اس بات پر قادر ہے اللہ یخلو کا مسلح کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا تو کیا وہ ان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ان کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ٹھیک ہے وجا اجل رئی بفی اور اس نے ان کے لئے ایک ایسی میاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے لا رعی بفی جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے ایک مدت ہے اللہ نے مدت مقرر کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا ابز علمون ابز و پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا ابا کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابا سے مراد اللہ کو کفور سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی مطلب یہ بھی انکار کے معنی میں آتا ہے تو اب و علمونہ اللہ پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے کل تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو لو لو تم تم لکھو رحمت خزان تو آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے لو انتم کہ لو لو اگر لو کا مطلب ہوتا ہے ان اور انتم تم تم لکھو کہ تم مالک ہوتے خز رحمت ربی میری میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے کہ اگر میرے پروردگار کے رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا ازل ازل ازل ازل نا ہے نا ازن تو ازل ہو جائے گا پھر عزل لم سک خشیت تو اس وقت تم کیا کرتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے ازن تو پھر ٹھیک ہے ام سک یہ لام تاقیدی ہے ام تم روک لیتے روک لیتے خشیت الانفاق کے خرچ ہونے کے ڈر سے تم ان کو روک لیتے کہ اگر تمہارے اختیار میں دے دیے جاتے تو تم کہتے نہ نہ یہ ختم ہو جائیں گے تو تم یہ رحمت کے خزان اللہ تعالی کی جو خزانے ہیں ان کو تم روک لیتے اور اللہ تعالیٰ آگے انسان کی نیچر کو بتا رہے ہیں انسان کی نیچر کیا ہے کہتے ہیں وکانل انسان و اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل قطور تنگ دل ہے انسان دیکھیے نا تھوڑی سی انسان کے پاس کچھ آتی ہے نا چیز انسان روک لیا کرتا ہے چیزوں کو کہتا نہیں خرچ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ بانٹی جاتے ہیں بانٹی جاتے ہیں دیے جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی ہو کہ خرچ ختم نہیں ہوگا جیسے اجے وہ کھا ہے صدقہ کرنے کے لیے کہ بھائی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے صدقہ کرو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انسان رک جاتا ہے نہیں بھائی مال کم ہو جائے گا زکات لوگ نہیں دیتے زکات نہیں دیتے ارب ارب پتی لوگ ہیں ارب پتی لوگ ہوتے ہیں زکات نہیں دیتے بھائی ہے کتنی ہے ڈھائی فیصد بھی نہیں ہے ڈھائی فیصد ٹوٹل ڈھائی فیصد تو اب ڈھائی فیصد چالیسواں حصہ میں نے چالیس پڑے ہوئے ہیں 1 روپے آپ دے دو 1 کروڑ روپے آپ کے پڑا ہوا ہے آپ نے ڈھائی لاکھ روپیہ نکالنا ہے تو ساڑھے ستانوے لاکھ روپے تو پھر بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ساڑھے ستانوے لاکھ نظر یہ آتا ہے نہیں بھئی ڈھائی فیصد دے دی نا تو یہ ڈھائی لاکھ روپے نکل جائے گا میرے پاس پیسے تھوڑے ہو جائیں گے ختم نہ ہو جائیں کہیں تو واجبی جو چیز وہ لوگ نہیں نکالتے تو نفلی صدقات پر پھر بڑی مشکل سے وہ ہوتے ہیں اس لیے وہ جتنا نکالیں گے جتنا نکالیں گے اللہ اتنا زیادہ دیں گے جتنا نکالیں گے اللہ اتنا زیادہ دیں گے وہ یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے جب مہمان آئے تو ان کے گھر میں دو روٹیاں پڑی ہوئی تھیں دو روٹیاں پڑی ہوئی تھیں اب مہمان زیادہ تھے دینے کے لیے کچھ تھا نہیں انہوں نے دو روٹیاں بھی کوئی مانگنے والا ہے اس کو صدقہ کر دی مانگنے والے کو صدقہ کر دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور کہا کہ جی فی آدمی نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں تو روٹیاں گنی تو کہا کہ اٹھارہ دیکھی تو اٹھارہ روٹیاں انہوں نے کہا نہیں یہ میری نہیں ہو سکتی ہیں یہ میری نہیں ہو سکتی ہیں میری نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ میں نے دو روٹیاں صدقہ کی تھیں تو واپس بیس آنی چاہیے تھی بیس آنی چاہیے تھی اللہ دس گنا کر کے دیتے ہیں کم از کم دس گنا تو کم از کم بیس روٹیاں ہونی چاہیے تھی تو ہو نہیں سکتی اس نے کہا کہ بھیجنے والے نے بیس ہی بھیجی تھی دو مہینے رستے میں نکال لی اصل میں دو مینے رستے میں نکال لی تھی ایسا بھی یقین ہوتا ہے کہ نکالا تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم ہی دس گنا کر کے جو ہے بڑھا کے بھیج دیتے ہیں تو سزکات سے مال کم نہیں ہوا کرتا مال بڑا کرتا ہے زکوات سے مال کم نہیں ہوا کرتا مال بڑا کرتا ہے اور سود سے مال بڑا نہیں کرتا کم ہوا کرتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں سود میں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت وہ مال کم ہو رہا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی ہے اس کو اگر کوئی پھوڑا نکل نکلا سلام علیکم و اللہ وائسکے جی تو پوڑے کو پوڑے کو دیکھ کے ایک آدمی خوش ہونے لگ پڑے کہ بھائی میں تو موٹا ہونے لگ پڑا ہوں تو موٹا نہیں ہونے لگ پڑا یہ اس کا خون اور چوس لے گا ایسے ہی یہ جو آتے ہیں سود کا چکر آئیں گے انشورنس کے چکر آتے ہیں یہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ انسان وہ ہو رہا ہے کہ جی میرے پاس مال زیادہ ہو رہا ہے میں لگا رہا ہوں مال میرے پاس زیادہ آ رہا ہے لیکن وہ ایک ایسا پھوڑا ہے جو انسان کے باقی مال کو نچوڑ لیتا ہے چوس لیتا ہے اس لیے جتنی ہو سکے سود سے بہت بچیں سود کے معاملے میں اور آج کل بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل نوجوانوں کے اندر یہ کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی جی ایک لاکھ لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں جی فلاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہر بندہ بس چلو جی میں قرضہ لے لوں گا نا تو شاید میرے سارے مسائل کا حل ختم ہو جائے گا سارے مسائل کا حل ہو جائے گا میں کل دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر ہی یہ کل تک کل تک یا پرسوں تک جو ہے تقریباً تین لوگوں نے اپلائی کر چکے ہیں تین ملین ٹھیک ہے نا تین ملین لوگ تیس لاکھ قرضہ دینے ہیں ایک لاکھ تیس لاکھ نوجوان اپلائی کر چکا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار تیس لاکھ نوجوان کہ جی, ہم سود کے اوپر وہ کریں گے آگے کاروبار کریں گے پتہ نہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں دنیا کے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہیں ایڈوانس سود کے ایڈوانس جو بیلنس آتا ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جی یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے کہ جو ایڈوانس بیلنس آتا ہے اور بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ سروس چارجز لیتے ہیں وہ لوگ سروس چارجز لیتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ اس سے بچیں ایڈوانس بیلنس لینے سے بھی موبائل کے اوپر جو ایڈوانس بیلنس لیا جاتا ہے اس سے بچیں کوشش یہی کریں بچیں اس سے ٹھیک ہے اس میں نہ وہ پڑے یعنی شک شبہ والی چیز ہے اس لیے بچنا چاہیے اس سے بھی اور میں نے آپ کو بتا دیا دونوں قسم کی رائے موجود ہیں بعض مفتی زراعت کی رائے ہے کہ یہ جو ہے سروس چارجز کے طور پہ وہ جو پیسے زیادہ وہ کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو سروس چارجز کے پیسے کاٹ رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ سروس چارجز نہیں ہیں یہ سود ہی کے زمرے میں آتے ہیں آپ کو ایک وہ گیا تھا ٹھیک ہے اس لیے بچنا بہتر ہی ہوتا ہے اب یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی الحمد للہ گیارہ رقو مکمل ہو گیا آگے دیکھیے بارہویں رکو کا خلاصہ سمجھ لی جو آخری رکو ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ٹھیک ہے نا جب حضرت موسی علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو نو کھلی نشانیاں نو نشانیاں اللہ تعالی نے ان کو دی تھی ٹھیک ہے نا نو نشانیاں اور اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے کہ وہ نو نشانیاں کیا تھیں نو نشانیاں قصص حفظ صاحب نے قصص کے اندر یہ نو نشانیوں کے بارے میں بڑی بحث کی ہے کہ جی کیا اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے نا اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وہ ہے کہ کیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس تو یہ نشانیوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں لیکن مولانا حضر الرحمن سوہاروی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بجائے زیادہ وہی جو تھا نا تمہاری بربادی آنے والی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم برباد ہونے والے ہو فارادا فارادا ان يستفززہم ان يستفززہم من الارض فرون نے یہ ارادہ کیا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے ہوں کہ اکھاڑ پھینکے ان لوگوں کو من ارس مصر سے ان کو اکھاڑ پھینکا جائے فا ومم ماہ جمی یا لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا آیت نمبر چل رہی ہے جی ایک سو چار اب آئے گی ایپ نمبر ایک سو چار آیت نمبر ایک سو چار وکل نام بادی لیبنی سر اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکون اسکن س... ہوتا نا اصل میں سر اس ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکن العرضا تم زمین میں بسو فائزا جا ود الخراتے جے نہ بیکم لفیفہ پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے وعد الآخر یعنی آخرت کا وعدہ جس وقت پورا ہونے کو آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے لفیف مطلب جمع کر کے و بلحق انزل نہ بالحق اور ہم نے اس قرآن کو حقیق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ ہی اترا ہے وہ بلحق کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے وہ حق کے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے وماں ارسلنا کا اللہ مبشر و اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم خوشخبری سناؤ اور خبردار کرو اللہ مبشرم مبشر سنو خوشخبری دینے والا و خبردار کرنے والا و فرق نہ ہو اور ہم نے قرآن کو جدا جدا حصے بنائے وہ فرق نہ ہو ہم نے اس کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے لوگوں پر پڑھو کس طرح اللہ مکسن و تنزیلا تاکہ تم اسے ٹھہر ٹہر کے لوگوں کے سامنے پڑھو اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اللہ مکسنگ ہے ٹھہر ٹھہر کے تم اس کو تلاوت کرو لوگوں کے اوپر ونس زل ہو تنزیلا اور اسے ہم نے تھوڑا, تھوڑا نازل کیا ہے کل کہہ دو کلین کہ تم ایمان لے آؤ یا نہ لاؤ ان لذین اوت اللم قبل ہی علیہ یخ رلی ازکان سجدا ان الزین بے شک کے وہ لوگ ات العلم جن کو علم دیا گیا ہے من قبل اس سے پہلے عزایۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یقر رون لیل تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں یقیر مطلب رونا ہے گر جانا خرا یخرو گر جانے کے مانا خرہ کا مطلب ہے کہ گر جانا لل سے مراد کیا ہے تھوڑی کے بال جو ہوتے ہیں زکن کہتے ہیں یہ تھوڑی کو چن جو ہوتی ہے چین ٹھیک ہے نا تو اس کے جو ہے لکان جمعی سجدوں کے بال گر جاتے ہیں وہ یق اور کہتے ہیں صبح ربنا صبح نربنا پاک ہے ہمارا پروردگار ان کا نوادورب بنا لمفعولا بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے ان کا نوادورب بنا لمفعولا بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے یہ ان جو ہے نا ان یاد رکھیے گا ان یہ ان مقفا من ہے۔ ان مقفا من مستقلا اصل میں ان نہو تھا ان تھا ٹھیک ہے ان مخففا من مستقلا اننا تھا نا شکیل وہ تھا تشریر والا ان تھا تو ان تھا تو ان کا وعد ربنا اولا یہ انشاءاللہ میں آپ کو نشانی بتاؤں گا کیسے پہچانتے ہیں کیسے میں نے پہچانا کہ یہ منل تو یہ آ کہ بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اس لیے کہنا بے شک ان کا ان کا تو انہو نہ واد ربنا دو یہ لام تاکید آیا اور ان آیا اصل میں انہ تھا ٹھیک ہے آگے وہ یقیر رون علیل اصقان یب کو وہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ چل رہا ہے وہ یقیر رون اور وہ روتے ہوئے وہ ٹھوڑیوں کے پل گر جاتے ہیں یب کو نا یعنی روتے ہوئے وہ یزید خوش اور یہ قرآن ان کے دلوں کی آرزی کو اور بڑھا دیتا ہے قرآن ان کی آرزی کو اور بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے یہ سجدے کی آیا ہے اس پہ آپ کے ہو جائیں گے اچھا اب یہ بات کس کی چل رہی ہے یہ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ بھئی ایمان لاؤ یا نہ لاؤ لیکن جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑا جاتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ٹوڑیوں کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں ٹھیک ہے مراد ہے جن لوگوں کو انجیل اور تورات کا علم دیا گیا تھا تورات اور انجیل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری اس میں موجود تھی تورات میں بھی انجیل میں بھی تو جب ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل نیچے گر جاتے ہیں سجدے کے اندر ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ مخلص جو لوگ ان میں سے مخلص ہیں مخلص وہ ایسا کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے نا کیا ان کا نہ واد بھی نہ بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے بھائی وعدہ کدھر تورات اور انجیل میں وعدہ کیا تھا نا اللہ نے تورات اور انجیل میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور اسفاظ بتائی گئی تھی تو انہوں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان گئے کہ واقعی یہی نشانیاں تھیں جو اس میں آئی تھیں جو مخلص لوگ تھے جو نہیں مانے تو نہیں مانے وہ لوگ ٹھیک ہے کل دبد الرحمان کہہ دو چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ائما تد جس نام سے بھی تم پکارو گے ائم ما جس نام سے بھی تم پکارو گے ٹھیک ہے نا فلاح الاسما الحسن تو کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں فلاح الاسما الحسن ٹھیک ہے نا جس نام سے بھی اسے پکارو گے بات تو ایک ہی ہے کہ تمام کے تمام بہترین نام اسی کے ہیں اللہ تعالی کے ہی نام ہیں کہ میں اس کی بتا دیتا ہوں ولا تجہر بھی سلا ولا تو خافت بھی ہا وقت تغیب نزالی کا اور تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کر لو ٹھیک ہے نا معتدل راستہ اختیار کر لو وقل الحمد تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا نہ کوئی ولم یق الح شریک انفی ملک اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے ولم یق الومنزل نہ اسے آجی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے نہ کوئی حمایتی درکار ہے آجی سے بچانے کے لیے وہ کب اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا حق اسے حاصل ہے وہ ہو اس کی بڑائی بیان کرو تقبیرہ جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے ایسی اس کی بڑائی بیان کرو شان نزول سمجھ لیجئے یہ جو آئے تھی ٹھیک ہے نا رحمان کو پکارو یا رحیم اس کو پکارو ٹھیک ہے نا ارب کے مشرقین اللہ تعالی کے نام تھے نا رحم رحمان کو نہیں مانتے تھے عرب کے جو مشرقین تھے رحمان کو ٹھیک ہے جب مسلمان کہتے ہیں نا یا اللہ یا رحمان تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یا اللہ یا رحمان کے اوپر ٹھیک ہے نا پھر تم کہتے وہ کہتے تھے دیکھو ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے پھر کبھی کہتے ہو یا اللہ یا رحمان ٹھیک ہے تو دو خداؤں کو تم پکار رہے ہو دو خداؤں کو پکارتے ہو ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو تو ان کے اس جو اعتراض تھا یہ فضول قسم کا جو اعتراض تھا نا تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ رحمان ویرا یہ سارے کے سارے کیا ہیں کلّ اب دو رحمان چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تد الاسماء الحسن تو اس کے لیے کیا ہے وہ کہتے تھے نا یا اللہ یا رحمان ٹھیک ہے تو اللہ کے جس نام سے بھی پکارے ہیں تو اللہ تو اللہ ہی ہے اس کے سارے اچھے نام اسی کے لیے ٹھیک ہے نا پھر اس طرح آگے جو کہا گیا کہ بھئی درمیانہ راستہ اختیار کرو اونچی آواز سے نہ بہت اونچی آواز سے کرو نہ بہت اس سے ہوتا یہ تھا کہ جب بلند آواز سے کات کی جاتی تھی یہ لفظ بھی سنتے جائیے گا یہ کات ہوتا ہے اچھا کات یہ لوگ کرت کہتے ہیں غلط ہے کرت نہیں ہوتا ٹھیک ہے عربی کا مستر ہے کرا سے کرا اسے کرا ترات یہ مستر کرات ہے کرت نہیں ہے ٹھیک ہے کرات اس لیے یہ بولنے کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے جو کہتے ہیں कیرت, ان کی کیرت بہت اچھی ہے وہی کرت نہیں ہوتی ہے سلام علیکم وہ تو بڑی کمزور ساتھ ہوگی ایسے اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ دیکھو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی